لیکن چونکہ ان کے سامنے برہان رب ہے انہوں نے ہم کیا ہے اچھا اسی طرح یوں بھی سمجھ لیں کہ آخر ان کو علیحدہ ذکر کرنے میں کوئی تو حکمت ہے دیکھو نا جی ورنہ تو اللہ باغ یہی فرما دیتے تھے کہ الگت ہمت آ دونوں نے ارادہ کیا یہ کیا بات کہ ایک کو الگ ذکر کر رہے ہیں دوسرے کو الگ ذکر کر رہے ہیں آخر اس میں کوئی وجہ تو ہے یا اللہ فرما دے الگ ہم دونوں نے ارادہ کیا لیکن اللہ فرماتے ہیں والا قد ہمت بھی یہاں وا کسمیاں بھی ہے لام ابتدا بھی ہے قد حرف تحقیق بھی ہے اور آگے جو ہے نا نہ لام ہے نہ کد ہے نہ واہ ہما اور جب ماتو ماتو فلا آ جائے تو لازمن کوئی بغیرت ہوگی معلوم ہوا کہ دونوں کے ہم میں کوئی فرق ہے اس لیے علماء فرماتے ہیں بالا قد ہمت بھی, بھی ہم ابا بی, بی نے بھی ارادہ کیا یوسف نے بھی ارادہ کیا بی, بی نے پکڑنے کا یوسف نے بھاگنے کا بی بی نے گناہ کرنے کا یوسف نے بچنے کا دونوں کے ارادے میں فرق ہے اس کا اپنا ارادہ تھا اس کا اپنا ارادہ تھا ارادہ تو تھا ارادہ اس نے بھی کیا ارادہ اس نے بھی کیا لیکن دونوں کے ارادے میں فرق ہے اور اس پہ کرینہ کیا ہے کرینہ صاحب موجود ہے کہ حضرت یوسف بھاگ رہے ہیں کرینہ جو ہے وہ تو کھلا ہوا موجود ہے اچھا بی بی کا دروازے بند کرنا یوسف کا کھول کے بھاگنا تو اب زلی کا نیت جو ہے وہ بھی واضح ہے کہ اس کا ہم کیا تھا اور یوسف علیہ السلام کا ہم کیا تھا وہ بھی واضح ہے دونوں کے عمل سے اس لیے باد الماں نے فرمایا کہ بالکت حمد بھی ٹھیک ہے وہ ہم بھی اللہ برحان ہی لیکن یوسف علیہ السلام کا اپنا ارادہ ہے اس کا اپنا یوسر علیہ السلام یہ نہیں کہ نعوذ باللہ انہوں نے بھی گناہ کا ارادہ کیا تھا اور بعض لوگوں نے تو اتنی بڑی اللہ معاف کرے غلط باتیں لکھ دی انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام بیوی بی زلیخا کے قریب آ گئے دونوں نے کپڑے اتار لیے اور وہ ایک مرد کی طرح بیٹھ گئے جیسے مرد اپنی بیوی بی کی طرح بیٹھتا ہے پھر حضرت یعقوب کی تصویر نظر آئی تو ڈر گئے اور اٹھ گئے اے نوز بلّہ نوزب اللہ یہ ساری یہودی روایات ہیں جو اللہ کے پیغمبروں کو متعون کرنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی تو اتنی بات سے پاک ہوتے ہیں کہ غیر ماہرہ مورت کے ساتھ کپڑے اتار کے بیٹھ جائیں جیسے کامت اپنی بیوی بی کے ساتھ بیٹھتا ہے نوزب اللہ سمن نوزب اللہ اللہ کے نبی تو معصومت پاک وہ کبھی ایسی بات ایک اچھا تیسری بات یہ یاد رکھیں ایک بات سمجھیں اصولاً کہ اس قصے میں کون ہیں ایک ذریخہ ٹھیک ہے نا جی اس مقدمے میں کتنے فریق ہیں ایک تو ہے عبرات العزیز ٹھیک ایک ہے اس کا خامن عزیز دو ایک ہے یوسف علیہ السلام تین اچھا اس کے بعد جناب یہ ہے کہ ایک ہے شیطان چار یعنی اس دیکھو نا جب آپ کسی مقدمے کی سی کریں گے تو آپ اس کے ساتھ جو متعلقہ لوگ ہیں پہلے ان سے بات کریں گے نا اچھا یوسف علیہ السلام سے ہم پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہی نفسی اس نے مجھے پسرانے کی کوشش کی میں نے یوسف بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں کی اچھا امراد الزیز عزیز سے پوچھتے ہیں اس کے خامن سے کہ جی آپ بتلائیں آپ عزیز تھے آپ ماشاءاللہ اتنا آ کر رکھتے تھے سارا واقع آپ کے سامنے آیا آپ نے کیا کیا تو وہ بھی کہتے یوسف آرد کہ یوسف علیہ السلام چھوڑو وسط فری تم گناہ کی معافی مانگو تمہاری گناہ ہے یوسف پاک ہے تو وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یوسف پاک اچھا شیطان بھی کہتا ہے کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اللہ عبادت کا نا ان پہ میرا جادو نہیں چلے گا اور اللہ فرماتے انہو من المخلصین یوسف تمہارے خاص بندوں میں تھا مانا شیطان کا جادو بھی وہاں نہیں چلا تو شیطان کہتا ہے میں بھی کچھ نہیں کر سکا اچھا باقی بچ گئی امراط اب جب یوسف علیہ السلام باہر آئے بات کھل گئی تو اس نے کہا اللہ اناوت تو بھائی اب تو حق بات کھل گئی ہے اب چھپانے کی کیا ضرورت ہے وہ تو میں نے بہلانے پھنسلانے کی کوشش کی تھی یوسف علیہ السلام نے تو کچھ نہیں تو جب سارے دلائل اس طرف آ جائیں کہ اللہ کے نبی معصوم ہیں تو پھر صرف ایک لفظ کو ہم دیکھ کر نود باللہ اس میں خود عمارتیں گھڑنی شروع کر دیں یعنی شیطان کہتا ہے مخلصین پہ میرا جادو نہیں چلتا اللہ فرماتے ہیں یوسف مخلصین میں ہیں اس کا خامد کہتا ہے کہ یوسف آپ چھوڑیں اپنی بیوی سے کہتا ہے تم توبہ کرو تم نے گناہ کیا اس نے نہیں کیا خود وہ عورت کہتی ہے کہ اب تو سب کو پتہ چل گیا ہے نا میں بھی کرار کرتی ہوں کہ میں نے غلطی کی تھی یوسف نے غلطی نیکی تھی جب یوسف سے پوچھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں میں نے دولت نہیں کی اتنی گواہیوں کے بعد اللہ کے پیغمبروں کے بارے میں تھوڑا سا بھی گمان رکھا جائے کہ ہاں جی ان کو بھی خیال آیا تھا یہ بات اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ کے نبی جو ہیں باپ اچھا ایک اور بات بھی یاد رکھ لیں کہ ایک ہوتا ہے فطری طور پر کسی چیز کا فطری جسے آپ اپنے زبان میں کہتے ہیں نا یہ نیچر یعنی فطر اچھا اس کا مانا یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے روزہ رکھا ہوا اور شدید گرمی گرمی اور آپ اسی گرمی میں این دھوپ سے آئے اور جناب جب آپ گھر کے کمرے میں داخل ہوں تو سامنے فریج میں اے بہترین قسم کی شربت کی بوتلیں جامی چینی لگا ہوا ہو تو ایک منٹ میں آپ کا خیال پانی کی طرف جائے گا کہ نہیں جائے گا یہ تو فطرت ہے نیچر لیکن اس کے بعد حالانکہ اب آپ کو دیکھنے والا کوئی نہیں آپ علیحدہ کمرے میں کھڑے ہیں فرج ہے پانی ہے گلاس ہے سب کچھ ہے آپ کو شدت کی پیاس بھی ہے لیکن آپ نہیں پیتے اسی پر تو اجر ملتا ہے تو بعض اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اصل بات یہ تھی کہ جمال بھی ہے قوت بھی ہے اور کمال بھی ہے جوانی بھی ہے اور کسی چیز کا ہم فطری طور پہ دل میں آ بھی سکتا ہے لیکن پھر بھی یوسف کا نہ کرنا یہی تو کمال تھا دیکھو نا جی اب ایک آدمی ہمر سے نامرد ہے وہ کہے کہ جناب میرے ساتھ ساری رات عورت بیٹھی رہی میں نے گناہ نہیں کیا تم گنا کر نہیں سکتے کون سی بہادری ہے بھائی بہادری کون سی ہے اس میں کسی نامرد کا یہ کہنا کہ میں نے گناہ نہیں کیا یہ کون سی بہادری بہادری تو تب ہے کہ قوت ہے طاقت ہے لیکن اللہ سے ڈرتا باز اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم صرف لفظ ہم کو اتنی معنی میں مان لیں کہ جو فطرت اور نیچر کا سکا ہے کہ جیسے روزے دار کو پیاز کی شدت میں پانی کا خیال تو آتا ہے لیکن اس نے پانی نہ اٹھایا نہ پیا نہ استعمال کیا نہ روزہ توڑا تو اس میں گنا کا کیا تصور ہے اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی کوئی گنا نہیں لو برہانہ ربہی اگر اس نے اپنے رب کا برہان نہ دیکھا ہوتا وہ برحان کیا ہے بعض الما فرماتی ہیں کہ آپ نے علیہ السلام کی صورت دیکھی اور بعض الما فرماتی ہیں کہ جب سامنے نظر پڑی دیوار پہ لکھا دیکھا بلا تک رب ان کا نفاہشتوں سا اور بعض علما فرماتی ہیں کہ نہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی نظر پڑی تو سامنے عزیز مصر کو دیکھا یعنی اس عورت کے قاونت میں نظر پڑی وہ برحان آگے اس سے بچے اور بعض اللہ نے لکھا ہے کہ ذلیخا نے جب سارے دروازے بند کر دیے تو ایک بت رکھا تھا اس کے کمرے میں جا کے اس پہ کپڑا ڈالا یوسف علیہ السلام نے پوچھا ماضا تفانی نے یا ذلیقہ یہ کیا کر رہی ہے اس نے کہا میرا خدا ہے میرا خدا ہے میں کپڑا ڈال رہی ہوں تاکہ میرے گندا جو ہے وہ نہ دیکھ رہے کہا اچھا تم اس پتھر والے خدا سے ڈر رہی ہو اور وہ خدا جو مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے میں اس سے نہ معاذ اللہ اللہ کی پناہ کیا کر رہی یہ برہان رب اور اصل بات یاد رکھیں کہ نہیں برہان رب سے مراد ہے وہ نبوت و علم وہ جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ آ ہو حکمن و علما وہی وہ تو تھا برہان رب وہی وہ تو تھی دلی کہ آپ گناہ کو گناہ سمجھتے تھے نیکی کو نیکی سمجھتے تھے حق کو حق سمجھتے تھے باطل کو باطل سمجھتے تھے وہ تھا برہان اللہ نے تو ان کو نبوت دی تھی نبوت سے بڑا برہان کیا ہو سکتا ہے تو جب وہ نبوت تھی تو معصومیت تھی جب معصومیت تھی تو عصمت تھی اس لیے کہنا کہ یوسف آ گئے اور یعقوب آ گئے اور دیوار پہ لکھا ہوا گیا ان کی ضرورت کیا ہو تو اللہ کے نبی ہے نبی اس سے بڑا برحان کیا ہے اس لیے میں لو لال کالی نصرف ان حسو اول فاشا سو کہتے ہیں چھوٹی غلطی فاشا کہتے ہیں بڑی غلطی اب دیکھیں قرآن بے درا غور کریں اور پھر قرآن کے کلمات کا لطف لیں کہ کزالی کالی نصرف ان حسو فاشا اسی طرح ہم نے چھوٹی برائی بڑی برائی کو یو پیا کو یوسف سے پھیر لیا اب سمجھے مسئلے کو کیا مانا یہ نہیں کہ یوسف بڑھ رہے تھے ہم نے یوسف کو پھیر لیا مانا یہ ہوتا نا کہ یوسف جا رہے تھے سو کی طرف فاشا کی طرف لیکن ہم نے صرف نہ یوسف آ. ہم نے یوسف اللہ فرماتے پرماد نہ برائی بڑھ رہی تھی ہم نے برائی کو پھیر دیا یوسف تو بڑھ ہی نہیں رہا حسواشا ہم نے اس چھوٹی برائی کو بھی بڑی برائی کو پھیر دیا وہ برائی آ رہی تھی یوسف تو نہیں جا رہے تھے نا کیوں نہیں جا رہے تھے میرے چنے ہوئے بندوں میں میرے نبی ہیں اور جن کو میں اپنی نبوت کے لیے چن لیتا ہوں تو اللہ کے چناؤ میں کوئی خامی نہیں باقی رہ سکتی دعوانا ادا الحمد اللہ بلا برادرانی اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوانوں قصص الانبیاء علیہ و سلاد السلام کے ضمن میں سیدنا یوسف علیہ السلاط و السلام کے قصہ مبارک پر ہمارا درس انشاء اللہ اور قصہ یوسف علیہ السلام میں بھی ہم نے یہاں تک الحمدللہ للہ مقدس کی آیات کا مطالعہ کر لیا کہ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں آ کے متمکن ہو گئے اللہ کی یہ حکمتیں کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام سے اللہ کی قدرت جو کام لینا چاہتی وہ کنان کے ایک دور افتادہ علاقے میں تو ممکن بھی نہیں تھا لیکن اس دور میں بھی مصر جو ہے وہ ایک بہت بڑا متمدن ملک تھا اس کی ایک ثقافت تھی ایک تاریخ تھی ایک تہذیب آج بھی تاریخ عالم میں اگر دیکھا جائے تو دنیا میں تین تہذیبیں ہیں جن کا ذکر ملتا ہے تہذیب فارس تہذیب یونان اور تہذیب مصر یہ قدیم زمان ہے تو بظاہر تو یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ مبتلا ہیں اور اطلاعات سے گزر رہے ہیں کبھی انہیں مارا جاتا ہے کبھی کنویں میں گرایا جاتا ہے کبھی چند کھوٹے سکوں میں بیچا جاتا ہے کبھی بازار مصر میں غلاموں کی منڈی میں سجا کے فروخت کیا جاتا ہے لیکن ہر چیز میں اللہ کی حکمتیں جو ہیں وہ تو پوشیدہ ہیں کہ اللہ نے اس ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر گھر میں پہنچا دیا اور عزیز مصر جو ہے اس وقت ایز وزیر مالیہ کام کر رہے تھے اور بادشاہ جو تھے وریان ابن الولید تھا اور عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ در اصل ریان کی بہن اور جہاں تک اس کا نام ہے وہ کتب تاریخ میں یا کتب متقدمہ میں یعنی تلبود میں تورات میں بائبل میں تو آتا ہے ذنیخہ اور بعد روایات میں رائیل بھی آتا ہے اور بعد علماء نے اس کو جمع بھی کر دیا کہ نام تو رائیل تھا لیکن زلیخا اس کا لقب تھا لیکن قرآن پاک تو بہرحال ان چیزوں سے بحث نہیں تو اب عزیز مصر کے گھر میں آنے کے بعد عزیز مصر نے بھی اپنے گھر کے امور جو تھے اس کے داخلی آخر وہ ایک بہت بڑے مزید کا گھر تھا اور اس کے ذاتی امور بھی تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد ہو گئے ایک ان کا ظاہری حسن و جمال اور ایک باتنی کمال تو عزیز تو بالکل گرویدہ ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام ذلیخہ نے ہر ممکن اپنے حسن و جمال کو آزمایا لیکن جب یوسف علیہ السلام پر کوئی اثر نہ ہوا تو آخر میں اس نے یعنی انتہا کر دی کہ اپنے محل کے دروازے بند کر کے یوسف علیہ السلام کو طریقے سے اپنے گھر میں اپنے بیڈ روم میں بلا کے اور اب کھلی زبان سے بےتاب ہو کے دعوت دے ڈالی والا کا تمت بھی محمد اور اس پر بھی الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا کہ عقیدہ اہل سنت والجماعت جمہور کا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور معصوم ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام نے گرائی کا ارادہ نہیں اور اگر لفظ ہم سے ہم کوئی مان بھی لیں ایک منٹ کے لیے ارادہ تو ہم اس کے بعد حاجز حاجص کے بعد خاطر خاطر کے بعد جا کے عزم بنتا ہم تو بالکل ادنا خیال ہیں پہلا درجہ جو ہے وہ ہم کا ہوتا اس کے بعد وہ حاج ہوتا ہے اس کے بعد وہ خاطر ہوتا ہے اس کے بعد جا کے عزم بنتا اور ایک غیر ارادی ہم جو ہے اس پر تو کوئی معافذہ بھی نہیں ہوتا اور نہ اسے صغیرہ اور کبیرہ میں شمار کیا جاتا ہے جیسے روزے دار کو پانی کا خیال آ جاتا ہے آگے, آگے تو فطری بات نیچر اگر ہم مان بھی لیں تو اتنا مانیں گے ورنہ ہم تو اس کو بھی نہیں مانتے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بی بی زلی کا اپنا ہم تھا اور حضرت یوسف کا اپنا ہم تھا اور دونوں پہ دلیل جو ہے زلیخہ کے ہم پہ اس کا اقدام دلالت کرتا ہے اور یوسف علیہ اسلام کے ہم پہ ان کا دورنا درد کر رہا ہے کہ دونوں کے ہم میں فرق اور پھر اللہ کا قرآن جو ہے وہ ایک ایسا جامع کلام ہے کہ اس نے وضاحت کر دی کہ لولا ار برحان ربی اور لولا امتنا کے لیے ہوتا ہے یعنی اگر برحان رب نہ دیکھتے تو ہم کرتے لیکن برحان رب دیکھ لیا تو ہم بھی نہیں کیا اور اسی طرح قرآن کہتا ہے وہ قزا لکھن ہے نہ صرف انحصوا کہ ہم نے چھوٹی برائی اور بڑی برائی جو تھی نصرف صرف یوسف سے پھیر دیا یہ نہیں فرمایا قرآن نے کہ نہ یوسف انسو الفا شاہ کہ ہم نے یوسف کو برائی سے پھیر دیا معلوم یہ ہوا کہ برائی بڑھ رہی تھی یوسف کی طرف اللہ نے برائی کو پھیر دیا یوسف تو نہیں بڑھ رہے کیونکہ اس کے بعد ان نہو میں نباد مخلصی اور یہ تو اتنا کھلا مسئلہ ہے کہ شیطان بھی کہتا ہے کہ اللہ تیرے بندوں کو میں بالکل گمراہ کروں گا کہ جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں ان کا تو میں کچھ نہیں کرتا اور مخلصین حسین نس میں آ گیا کہ یوسف علیہ السلام عباد میں اور اسی طرح ایک حدیث مبارک ہے میرے آقا کی آپ نے فرمایا کہ دنیا میں سات انسان ہے سب فی ضلح اللہ ذل سات شخص ہیں جو قیامت والے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے یہ کوئی سائے اور ان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار فرمایا کہ امام عادل بادشاہ ہو اور عادل ہو انصاف کرنے والا وہ بھی اللہ کے سائے میں ہوگا قیامت اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راج فی عبادت اللہ کہ وہ بچہ جو پیدا ہی ہوا اور اس کے بعد اللہ کی عبادت میں اور دین میں لگا ہوا ہے اور اس نے بچپن سے اپنی نشرت سے الحمدللہ کوئی گناہ نہیں کیا ہر وقت عبادت میں لگا ہوا ہے وہ بھی قیامت دن اللہ کے سائے میں ہوگا اور فرمایا راج اللہ نے تحاب اللہ دو بندے ایسے ہیں جن کی آپس میں محبت ہے لیکن اللہ کی خالص اللہ کے لیے محبت ہے اور اسی کے لیے محبت میں جمع ہوتے ہیں اسی کی محبت پہ جدا ہو جاتے ہیں اگر کوئی دین کی بات آ جائے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھی اگر تم دین کی مخالفت کرتے ہو میرا تعلق ختم تو وہ بھی قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے میں ہوں گے جب اور کوئی سایہ نہیں اور اسی طرح فرمایا کہ رج انفق نفقتن ایک آدمی ایسا ہے جو اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہے لیکن اس انداز میں کہ دائیں ہاتھ سے خیرات کرے تو بائیں کو بھی پتہ نہیں لگتا یعنی اتنا چھپا کے دیتا ہے کہ ریا سے بہت دور اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رج الاترا تن ذات منصب وجمال اور اسی طرح ایک ایسا شخص کہ نوجوان ہے اور اس میں قوت و طاقت بھی ہے اور اس کو بلانے والی جو عورت ہے وہ بڑے مرتبے والی بھی ہے جمال والی بھی ہے حسن والی بھی ہے لیکن وہ کہتا انی اقاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو یہ بھی للہ اللہ ہوگا تو حضرت یوسف علیہ السلام ان لوگوں میں ہیں کہ جب ذلیخا نے کہا تم نے کہا معاذ اللہ انب ربی احکتا نہ لائ اب حضرت یوسف علیہ السلام جب دوڑے قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ وسط و قدت کبھی سہو وقت کمی سہو مندری الف یا سعید اب حضرت یوسف دوڑ اچھا یہ ایک بات یاد رکھیں قرآن کو سمجھے کہ یہاں تو ہے الباب السب اک دروازہ یعنی ایک اور پہلی آیت کہتی ہے کہ نے دروازے بند کر دیے وہاں تو پھر جمع ہے ابواب ہے یہاں باب ہے تو اسی لیے علماء لوا نے فرمایا کہ دراصل اس میں کوئی تعارض نہیں ہے کہ اس کا محل تھا اس کے کئی دروازے تھے بند کر دیے گئے لیکن جب یوسف علیہ السلام دوڑے ہیں تو لازمی بات ہے سب دروازوں کی طرف ستنی جائیں گے. ایک ایک دروازے کی طرف سے جائیں گے بات بات ہے کھولی بات ہے کہ چاہے آپ کے محل کے چار دروازے ہیں لیکن ایک آدمی جب بھاگے گا تو کسی ایک دروازے کی طرف ہی جائے گا تو اب حضرت یوسف علیہ السلام جب دوڑے تو سلیخہ بھی پیچھے دوڑی اور اس نے یوسف کو پکڑا کھینچا روکنے کے لیے یوسف علیہ السلام بھاگ رہے ہیں اور کبھی پھٹ گیا ہے اور پھر بھی یوسف علیہ السلام بھاگتے جا اب وہ دروازہ کیسے کھل گیا جب وغیرہ تل ابواب کیونکہ وہاں غلقت الابواب نہیں ہے وہاں تشدید کے ساتھ ہے اور جب تشدید آئے گی کلم آزاد فل مبنا آزاد فل منا یہ قاعدہ ہے کہ جب مبنا میں یعنی کوئی حرف بڑھ جائے گا تو معنی میں بھی شدت پیدا ہوگی جیسے آپ کہیں کسی کو کہ فلان کو تلا فلان جو ہے قتل ہوگی نے ایک آدمی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا کیونکہ وہاں تشدید آ تو معنی بھی بڑھ گیا جب پبڑا بڑھ گیا تو معنی بڑھ گیا تو اس لیے قرآن کہتے وغیرہ بند کیے یعنی او اچھی طرح تو جب دروازے اچھی طرح بند تھے تو کھل کیسے اب اس کے لیے مفت سرین کرام رحم اللہ اجمعین کے دو قول ہیں یاد رکھے ایک مفسرین سرین کرام کا یہ قول ہے کہ اصل میں زلیخا ہی بند کر دی آ رہی تھی نا دروازے تو دروازے اندر سے بند کیے گئے تھے باہر سے تو بند نہیں کیے گئے دیکھو نا ایک دروازے آپ جب آپ نے کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو آپ اندر سے بند کر دیتے اب اندر سے تو کھل سکتا ہے نا جیسے اندر سے بند کیا گیا اندر سے کھل بھی سکتا ایک ہے کہ آپ اندر ہیں اور باہر سے کوئی تالا لگا دے اس کے کھلنے میں تو اشکال ہو سکتا لیکن جو بند ہی اندر سے کیا جائے تو اس میں کیا اشکال ہے تو اس لیے بعض رام یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ دلیخہ خود ہی دروازے بند کرتی چلی آ رہی تھی اور دروازے سارے اندر سے بند تھے تو یوسف علیہ السلام جو دوڑے اندر سے وہ چٹنی یا کنڈی یا جو چیز اس زمانے میں ہوگی وہ گرائی اور دروازہ کھل گیا اور باد علماء کے رام نے فرمایا کہ نہیں اصل بات یہ تھی کہ یہ بھی اللہ کے نبی کا ایک موجودہ تھا کہ جب اللہ کا پیغمبر دوڑے ہیں تو اللہ کی رحمت کے ساتھ موجود جس دروازے آپ نے ہاتھ رکھا خود بخود کھل اور یہ بات بھی کوئی بعید نہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں اور اسی سے علماء نے فرمایا کہ یہ مسئلہ بھی نکلا ہے کہ اگر آدمی کسی ایسے معاملے میں مبتلا ہو جائے انسان ہے کون سا انسان ہے جس پہ ایسے ابتلاعات یہ نہیں آتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ بھاگے یہ نہیں کہ وہ بیٹھ جائے اچھا جی ٹھیک ہے نہیں اسباب پر عمل کرے جیسے کہ یوسف علیہ السلام بھاگے اب جب بھاگے خدا کی قدرت یہ ہے کہ کیوں ہی دروازہ کھولا تو آگے عزیز کھڑا سَيِّدَهَا لَدَ الْبَابُ اب پیچھے بھاگتی آ رہی اب جب اس نے دیکھا کہ سامنے جو ہے شوہر کھڑا ہے تو عورت تھی تو اسی لیے ایک لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا اگر اس کی وفا یا اس کی عہد و پیمان یا اس کے زبان کا کوئی اثر ہوتا تو یوسف جیسے انسان سے بے وفائی نہ کرتی وہ کہتے ہیں اس کے فطرت میں ہے کہ عورت کسی وقت بھی بدل سکتی کیونکہ نہ کے ساتھ العقل نہ کے ساتھ دی. عورت کی وقت بھی تبدیل ہو سکتی اس پر آدمی کوئی سو فیصد اعتماد کرے یہ بڑا مشکل ہاں اللہ جن کی حفاظت کرے علیحدہ بات ہے ورنہ یعنی عورت کے نیچر میں آپ دیکھیں کہ غلقت اللباب قالت ہے تلق یہ سارے اعتماد کرنے والی عورت جو ہے ایک سیکنڈ میں بدل گئی کہ قالت ما جزا من جزا دلی کا سولہ اللہ فور ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا ہے آج بھی آپ دنیا میں دیکھیں نا جی اسی لیے تجربہ کار لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت جس کے پاس اسی کے حق میں بیان دیتی گی اغوا ہو جائے نا جی تو پھر دوست کے حق میں بیان دے گی پھر اگر پکڑی جائے تو پھر فوراً ماں باپ کے حق میں آ جائے گی مجھے تو زبردستی اغوا کر کے لے گیا اچھا اس کو موقع مل جائے پھر وہ بولے جا پھر اس کے حق میں بیان دیتے اور اسی لیے انگریز اتنا بڑا بدبخت ہے کہ اس لیے اس نے اس کے قانون میں اتنی لچک رکھی ہے کہ وہ کہتا ہے عورت چونکہ صنف نازک ہے وہ کسی وقت بھی بیان بدل سکتی یعنی اگر مرد بیان بدلے تو اس کو تو فارم سلا ہو جائے گی کہ تم نے جھوٹ بولا مجسٹریٹ کی کورٹ میں دیر دفعہ ایک سو چھپن جو ہے آپ کے بیان ہم نے ریکارڈ کیے تھے اور آپ اب پھر ہیں کیسے ہو سکتا ہے لیکن عورت پھر جائے کوئی بات نہیں ہائی کورٹ میں بیان دے دے پھر سپریم کورٹ میں تبدیل کر دے کوئی بات نہیں وہ کہتے ہیں جی سنف نازک ہے اور اسی لیے ان کے قانون میں زن زر زمین کے لیے کوئی قانون ہے ہی نہیں یہ اسی کا ہے جس کے ہاتھ میں ہو یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ جس کے پاس ہے اسی کی زن زر زمین عورت ہے جس کے پاس ہے وہ کہے جی میں اپنی مرضی سے آئی تھی میں نے دوست ہیں کوئی جرم نہیں مسئلہ نہیں زمین جس کے قبضے میں آپ کا نام ہو لیکن جس کے قبضے میں بس وہ قابض ہے آپ اس کو نہیں ہٹا سکتے دولت بھی جس کے ہاتھ میں آ جائے اور مسلم آپ کا ایک لاکھ ہے میں نے لے لیا آپ کیا ثابت کر سکتے ہیں کہ میرا ہے کس آدمی کو سارے نوٹوں کے نمبر یاد رہیں گے وہ اسی لیے وہ ایک لطیفہ ہے نا کہ تیمور لنگ گزرا ہے نا ایک بادشاہ لنگڑا تھا تحریک پاؤں سے رگڑا تھا بادشاہ بن گیا تو اس کی ایک کنیز تھی جس کا نام دولت تھا اتفاق کی بات ہے بادشاہوں کو تو کبھی کبھی موقع ہوتا ہے نا کنیزوں کے دیکھنے کا ہر کنیز کو ہر وقت تو ساتھ نہیں آتی وہ بیچاری آنکھوں سے نابینا ہو گئی کنیز جو تھی اس کی آنکھیں خراب ہو گئی اندھی ہو گئی تو اتفاق سے ایک دن وہ بادشاہ کے سامنے آ گئی تو بادشاہ نے پوچھا یہ کون ہے اور پھر پہچانا پہ اور کہا کہ تم میری دولت ہو تو اس نے کہا کہ جی ہاں نے کہا اچھا دولت کا دولت اندھی ہو گئی اس نے کہا جی اندھی نہ ہوتی تو لنگڑے کو ملتی نے کہا دولت تو اندھی ہوتی ہے اگر اندھی نہ ہوتی تو لنگڑے کو مل جاتی ہو. تو اس لیے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی آدمی یا یعنی بھروسہ نہیں کرا دیکھے فورن بدل گئی کہنے لگی کہ کمال ہے اپنے خامد کو دیکھتے ہی بتر کی کہ ماں جزاؤ من اس آدمی کی سزا کیا ہے جو تیرے گھر کے ساتھ من ارادہ بےحل کا یہ بھی نہیں کہا کہ میرے ساتھ یعنی بات کو کتنی اہمیت دے رہی من ارادہ بےحل جو تیری بیوی کے ساتھ تیرے اہل کے ساتھ تیری دوجہ کے ساتھ حالانکہ کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ من ارادہ جو میرے ساتھ من ارادہ نہیں لیکن اس بات کو پھر اہمیت کیسے دے کہ من اراد بھی اہل کا سو تیرے گاہل کے ساتھ برائی کا سوچے اور پھر فیصلہ بھی خود سنا دیا اللہ ان او اواب علیم ہاں یہ ہے کہ یا تو اسے کین میں ڈالا جائے یا اسے پھر دردناک عذاب دیا جائے سزا دی جائے کوڑے مارے جائیں تیرے گاہل کے ساتھ برائی اب یہاں دو چیزوں پہ غور کریں کہ عورت کتنی شاطر ہوتی ہے عورت کتنی چالاک ہوتی ہے اسی لیے بعد روایات میں آتا ہے کہ ان نسات الشیطان عورتیں جو ہیں نا یہ سب سے بڑی جادو کی رسی ہیں شیطان کی جب وہ چاہے اسی رسی کے ساتھ بڑے بڑے نیک بڑے بڑے پارسا لوگ جو ہیں ایک نظر میں ختم ہو جائیں جہاں دنیا کی کوئی چیز اثر نہ کرے نا وہاں عورت اثر کر دیتی ہے بڑے بڑے لوگ برباد ہو گئے اب جناب دیکھے نے پہلی چیز اپنے بارے میں تو یہ کہا نا کہ جی یہ مقصد یہ ہے کہ یہ برائی کرا تھا کرا تھا میں تو پاک ہوں اچھا پھر خیال آیا تو یوسف کو بھی بچانے کی کوشش کی کہ اللہ یوس جلد کہ بھئی قید میں ڈال دیں یعنی کہا کہ مار دو قتل کر دو بھی کوئی آدمی کسی کی بیوی پہ ہاتھ ڈال رہا ہو تو اس کو قتل کیا جاتا ہے تھوڑا ہی کہ اس کو جیل بھیجا جاتا ہے لیکن فوراً آگے جیل کا کہہ دیا کہ اللہ آئیں یوس کہ کہیں جلدی میں آ کے عزیز قتل کا فیصلہ ہی صدر نہ کر دے تو چلو یوسف قتل تو نہ ہو قید میں ہوگا پھر بھی کسی وقت دیکھ لیں گے زندگی ہے تو موقع مل سکتے ہیں اور اگر قتل ہو گیا تو پھر کیا بنے گا اچھا پھر یہ نہیں کہا کہ بھاجی النگل مسجو نین امر قید دے تو کہا اللہ آئیں گے وہ تھوڑی موڑی قید پوچھ تھوڑا سا ایک دو مہینے کے لیے جیل بھیج دو تو حضرت یوسف کو بھی بچانے کی کوشش اور اس انوس جن کو مقدم کر دیا عذاب العلیم کو مؤخر کر دیا کہ یہ بھی نہیں برداشت کرتی کہ یوسف کو کوڑے لگے تو فوری طور پر دیکھیں اسی میں آپ اندازہ لگائیں کہ عورت کتنی چھات اس فن میں وہ کتنی چھات اسی لیے اللہ کے قرآن میں آپ دیکھیں قرآن کو تھوڑا سا آپ غور کریں اور سمجھیں انشاءاللہ اللہ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس کے سمجھنے کی توفیق دے آپ دیکھیں نا کہ جہاں اللہ نے چور کی سزا کا ذکر کیا ہے وَسَّارِكُ وَسَّارِكَ جَزَاءً بِمَا سارے کو سارے سارے کو وہ سارے کا تو چور مرد ہو یا عورت تو اللہ نے چور مرد ہو یا عورت مرد کو مقدم کیا عورت کو موخر کر اچھا جہاں زنا کا مسئلہ ہے اتوانی حجل باہن جلتا وہاں اللہ نے فرمایا زانیہ عورت یا زانی مرد وہاں عورت کو مقدم کر دیا مرد کو بخر کر دیا کیوں وجہ کیا تھی وسرین نے لکھا کہ اس میں حکمت تھی کہ چوری کے لیے تو طاقت کی ضرورت ہے بہادری کی ضرورت ہے مار کھانے کی ضرورت ہے اور زنا کے لیے تو نخرہ اور ایشوے کی ضرورت ہے وہ عورت میں زیادہ ہوتا ہے وہاں عورت کو مقدم کیا اور چوری میں قوت اور بہادری کی ضرورت ہوتی ہے وہاں مرد کو مقدم کیا تو جہاں زنا کے شاعر ہوتے ہیں یہ یاد رکھے کہ جب تک عورت کی طرف سے گرین سگنل نہ ملے نہ کچھ نہیں ہوتا یہ سارا فتنہ جو ہے یہ وہیں سے ہوتا ہے بس آپ نے ٹیلی فون کیا اور آگے ذرا بات نرم ہوئی تو بس جو لوگ ایار ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے کہ بھئی میری غیر عورت ہے میں اجنبی آدمی ہوں اور جناب وہ ایسے ٹُمری راگ میں میرے ساتھ بات کر رہی ہے یہ کیا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک نہیں ہے عورت وہ فوراً تا تاڑ تا جاتے تاڑنے والے تو قیامت کی نظر رکھتے ہیں اس لیے عورت جو ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے اسی لیے میرے آقا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وسیعت جو فرمائی تو یہی فرمایا ایجا کم و فط نتن نسا ایم وفت نتن نسا خبردار عورتوں کے فتنے سے محفوظ رہنا یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ جن ماں باپ نے اپنے پیٹ کاٹ کے مزدوریاں کر کے چکیاں پیس کے لوگوں کے گھر میں جھاڑو دے کر لوگوں کی مزدوری کر کے لوگوں کے فصل گندم گرمیوں میں کاٹ کاٹ کے اپنے بچوں کو پڑھا کے ڈاکٹر بنایا شادی ہوتی ہے عورت کہتی ہے ماں باپ کے ساتھ نہ رہو کہتے ٹھیک ہے وہ کہتا جی اوکے okay, ٹھیک ہے وہ کہتا جی میرے ماں باپ سے نہیں بنتی ہر وقت لڑائی بھی تو اچھی نہیں ہوتی اور جنہوں نے جنا ہے پیٹ میں رکھا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے چار دن کے تعلق کے لیے اچھا اور عورت بھی اتنی کم وقت ہے وہ یہ نہیں سمجھتی کہ جس نے اپنے ماں باپ کو میرے لیے چھوڑ دیا فکر نہ کرو انشاءاللہ تجھے بھی چھوڑے گا کسی کے لیے چاہے دیر سے یا سویر سے لیکن وہ وقت ضرور آئے گا کہ جب تم نے اس کو اپنی ماں سے جدا کیا اللہ تم سے بھی جدا کرے تم پر بھی وقت آئے جیسے ماں تڑپتی ہے تم بھی تڑپو گے ایک آدمی کو ماں نے دس مہینے پیٹ میں اٹھایا ہے دودھ پلایا ہے سینے پہ لٹایا ہے اور وہ جب چھوٹے تھے بستر پہ پیشاب کر دے سردی میں بچے کو ادھر لٹایا ہے ادھر خود لیٹی ہے کہ میرے بچے کو سردی نہ لگ جائے آج ایک عورت کے نخرے میں آ اپنے ماں باپ کو ٹکرا رہا ہے تو تم کو اوپر سے اتری ہو یہ سب سے بڑا فتنا جو ہے فتنا تن ورنہ ایمان سے کہیں کہ یوسف جیسا جمال ہو اور عورت کے عشق کا وادافتگی کا یہ عالم ہو کہ خود دروازے بند کر کے اس کو بلا رہی ہو لیکن شوہر کو دیکھتے ہوئے بدل گئی فورن اب حضرت یوسف علیہ السلام بولے فرما قال ہی اراوتنی ہی وتنی النفسی شاہد شاہد اہلیہ ان کا مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ حضرت یوسف اسلام نے کہا کہ نہیں یہ غلط کہہ رہی ہے، ہی اراوزت اسی نے مجھے ہے اسی نے مجھے پھانسنے کی کوشش کی ہے میں نے تو نہیں کی تو اس لیے اولا کرام نے لکھا ہے کہ ایک وقت آ جاتا ہے ایک مقام آ جاتا ہے کہ جہاں انسان کی عزت و آبرو پہ ہر پار تو پھر آدمی خاموش نہ رہے اپنی صفائی دے بات کرے عزت و آبرو ایسی معمولی چیز نہیں ہوتی کہ آدمی چپ کر جائے کسی بھی علماء نے لکھا ہے نا کہ سب سے چیزیں دنیا میں کیا ہوتی ہیں انسان کے لیے جان ہے یا ایمان ہے ان نے کہا کہ جب عزت کا مسئلہ آئے تو آدمی جان دے دیتا ہے اور جب ایمان کا مسئلہ آئے تو پھر سب کچھ لوٹاتے ہیں۔ پھر میں جان مال ہر چیز پھر خوشی اس لیے یوسف علیہ السلام خاموش نہیں رہے کیونکہ اب تو خاموش رہنا مطلب اقرار کرنے والی بات ہے اگر آدمی خاموش ہو جائے تو الزام اس کا مطلب ہے اس نے تسلیم کر لیا کہ جو آدمی دوسرا کہتا ہے کہ جی اب تو کیا ہاں جی ٹھیک یا چپ کر کے کھڑا ہے وہ کہ ہاں جی پھر بھی ٹھیک کال ہید اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اہل میں سے اور علماء نے لکھا ہے کہ بن اہل یعنی اس زلیخہ کے خاندان میں سے یعنی وہ عمرات عزیز کے خاندان کا آدمی نہیں تھا بلکہ اب زلیخا کے خاندان کا آدمی تھا یعنی شہادت بھی ایسی کہ گھر کا آدمی اب شاہد کے بارے میں یاد رکھیں کہ دو کال ہے ہیں ہیں ایک قول میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بڑا آدمی تھا ان کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور دلیخہ یا رائیل جو ہے اس کا رشتہ دار تھا وہ بھی چونکہ عزیز کے ساتھ آ رہا تھا تو صاف بات ہے کہ عزیز کا جوش جو تھا غضب جو تھا اس کو بھی نظر آیا تو اس نے کہا کہ فیصلہ کرنے سے پہلے بات تو سمجھو جلد بازی کیوں کر رہے ہیں آپ اور بات اللہ نے فرمایا کہ نہیں ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ بھی یعنی عزیز مصر کیونکہ کے لا بل تھا تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کے یعنی ساتھ جو ہے کبھی بچوں کے پیار کی وجہ سے ملازمین کسی چھوٹے بچے کو اٹھا لیتے تھے تاکہ اس کی تسلی رہے تو چھوٹا بچہ جو ہے وہ بول پڑا اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ چھوٹے بچوں کا بولنا ایک تو ابن مشاط تھا پھر پھر کی بیٹی کی جو مشاتا تھی مشا مانا اس کے بال بنانے والے یعنی مشاتا حدیث مبارک میں آتا ہے مشاکا کہتے ہیں عورتوں کے بال سنوارنے یعنی مصر کی عورتوں کا آپ اندازہ کریں وہ اس وقت بیوٹی پارلر میں جاتی تھی ہیں آپ تو ابھی بنا رہے ہیں اس وقت ان کے پاس مشاتا اتنی یعنی آگے تھی تف... ثقافت میں تمدن تو اس کے چھوٹے بچے نے بول کے حضرت بوسا علیہ السلام کی فلاح سے جان بچائی تو ایک تو وہ بچہ بولا تھا اور ایک اسی طرح آتا ہے کہ حضرت جرائد رحمت اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے عابد بندو میں اولیاء اللہ میں گزرے ہیں حضرت جريد نماز پڑھ رہے تھے اور ماں بلانے کے ليے آئى اس نے جريد جريد اب وہ نماز میں ہیں ان نے سوچا کہ ماں تو بلا رہى ہے لیکن میں اللہ کی نماز کیسے توڑ دوں تو اب ماں نے ایک دفعہ بلایا دو دفعہ بلایا تین دفعہ بلایا تو جب حضرت جوریج نے نماز نہ توڑی تو ماں کو غصہ آ گیا اور کہنے لگی کہ اللہ ملا تو متوحتہ ترا تراہ کہ اللہ اس کو موت نہ آئے اس وقت تک جب تک یہ گندی عورتوں کا منہ نہ دیکھے منہ سے نکل گیا ماں کے اور ماں باپ کی بد دعا تو ایسے لگتی ہے جیسے گولی لگتی ہے یعنی اس کے خطا جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یعنی ماں باپ جب اولاد کو بد دعا کرے نا وہ سمجھو بس لگ گئے کیونکہ ماں باپ کبھی اولاد کو بد دعا نہیں کرتے جب وہ بد دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس ترار کے آخری درجے پہ پہنچ چکے ہیں اور, اور مزتر کی دعا منظور کرنے کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہوا تو ماں نے دعا کر دی اچھا خدا کی قدرت یہ ہے کہ کچھ عرصہ گزرا اچھا وہ اپنے 100 ماہ میں اپنے عبادت خانے میں حضرت جریج جو تھے وہ باہر ہی نہیں جاتے تھے وہ اتنے عابد تھے کہ سارا 24 24 گھنٹے یہ آرام کر لیا یا تھوڑا سا کھا لیا یا عبادت ایسے باتیں ہو گئی کہ دیکھو یار یہ تو بڑا عابد زاہد ہے ایک عورت جو تھی اس نے کہا عابد زاہد کی کیا باتیں اگر اپ چاہتے ہیں تو میں اس کو اس کے عبادت شبادت سب کو اڑا دیتی ہوں انہوں نے کہا نہیں نہیں وہ ایسا آدمی نہیں کہ تمہارے چکر میں آ جا نے کہا کمال کرتے ہو عورت کے چکر سے کون بچ سکتا ہے انہوں نے کہا چاہیے تو وہ عورت بھی اپنے وقت کا فتنہ تھا جمال تھا تو اس نے جناب آگے حضرت جریج کے قریب رہنا شہنا شروع کیا وہ بھی اس بزرگوں کو دھوکھا دینے کے لیے تو یہ لوگ پھر طویز کے بہانے آتے ہیں طویز لینا ہے حضرت سے پھونک پروانی ہے پانی پڑوانا ہے اور کیا کہہ سکتے ہیں وہ مولویوں کے پاس یا پیروں کے پاس کوئی پیسے دینے کے لیے تھوڑے ہوتے ہیں اور اگر ہوں بھی تو وہ کیوں دیں گو پاگل ہو گئے وہ تو اللہ نے کھانے کے لیے پیدا کیے ہیں لینے کے تو بہرحال وہ آئی اس نے اپنا ہر ہیلا آزمایا لیکن جرائے جو آدمی تھے اللہ کے ڈرنے والے ان پہ بکھو ہی اصل انہوں نے تو توجہ ہی نہ کی دیکھا ہی نہ نظر ہی نہ اٹھائی اب جب عورت ناکام ہوئی یہ بھی خدا کی قدرت ہے یہ ایسا عظیم فتنہ ہے کہ بندہ اس کی بات مان لے تب بھی برباد ہو گیا نہ مانے تب بھی برباد ہو گیا نہ مانو تو الزام لگا دے گی مان لو تو گناہ میں برباد ہو گئے نہ مانو تو الزام میں برباد ہو گئے بچتا نہیں آدمی اس کے فتنے سے یہ نظر کی جولانیاں نہ پوچھو نظر ایک ایسی نظر ہے اٹھے تو بجلی پر نہ گرے تو کھانا خراب کر یہ بلا ایسی وہ جناب جب ناکام ہو گئی اس نے سوچا اچھا یہ تو پیر صاحب ہم سے بچ گئے دیکھتے ہیں کیسے بچتا ہے اس نے جا کر ایک بکریوں کا چرواہا تھا اس کے ساتھ تعلق قائم کیا ناجائز اس سے جب بچہ پیدا ہوا حاملہ ہو گئی بچہ جن لیا بچہ اٹھا کے آگے جناب اس کے عبادت خانے کے باہر کھڑی ہو گئی تب سیکھنے لگی کہ تم نے میرے ساتھ برا کیا بچہ پیدا ہو گیا تو رکھو میں اندر ہم کہاں نیا میں تمہارے بچے کو لے کے کہاں جاؤں اب جناب قوم ہوتی ہے آگے اور قوم کا تو آپ کو پتا ہے کہہ دو زندہ باد کہ مرد آباد تو مردہ آباد یہ تو ان کا عقیدہ جو ہے ہمیشہ ایسے ہوتا ہے ایک منٹ میں زندہ باد دوسرے منٹ میں مردہ آباد وہ جناب قوم جو بھاگتے بھاگتی ہے کیا انہیں کہا یہ بچہ ہے جوریج کا انہیں نہیں پوچھا جرائد سے بھی سچ کہہ رہی ہے جھوٹ گئے نا توڑ پھوڑ کر کے جناب سارا اڑا دیا عبادت خانے کو بھی اور حضرت کو بھی مار رہے ہیں اور حضرت رو رہے ہیں خدا کے بندوں بات تو سنو کون سن جی قوم تو جذبات میں ہے ماننے پہ آ جائیں تو مسیح کو خدا بنا کے سجدہ کر لیں اور پوپ کو سجا نہ ماننے پہ تو ریشا علیہ السلام کو پھانسی پہ لٹکا دیں یہ تو کون ہے کون کا کیا تو اب جناب جب حضرت کو بہت تکلیف ہوئی وہ عبادت خانہ گرا دیا گیا تو کچھ لوگوں نے کہا بھی عقل تو کرو نا آخر حضرت کو جتنا ہم مارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بات تو سنو تو کچھ صبر کیا تو نے کہا کیا بات ہے انہیں کہا ابھی تک آپ کو پتہ نہیں ہے عورت سامنے کھڑی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ بچہ آپ سے نطفے سے پیدا ہوا ہے ہم آپ کو یہ عابد اور زاہد اور ولی سمجھے بیٹھے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ آپ عورتوں کے ساتھ ایسے نہ جائز تعلق رکھتے ہیں حضرت کو جوش آیا آپ نے فرمایا یا کلو الغلام من ابو کا جو عورت نے بچہ اٹھایا ہوا تھا تم بولو تمہارا باپ کون ہے اس نے کہا رائی فلاں بکریوں کا چرواہا جو ہے وہ میرا تھا تو اب جناب جب بچوں نے بولا تو اب سارے پھر پاؤں بر گئے حضرت معاف کر دیں بڑی زیادتی ہو گئی اب آپ کا عبادت خانہ ہم سونے کی کو بنا دیتے ہیں اور پھر میں مہربانی کرو مٹی کا ہی رہنے دو یہ تمہارا بھی قصور نہیں مجھے ماں کی بد دعا نہ تمہارا اصل میں قصور نہیں ہے مجھے ماں نے بد دعا کی تھی کہ اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کسی گندی عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے وہ تو میں نے دیکھنا تھا دیکھ لی اس لیے بہرحال تو اب جناب یہ ہے کہ یہ وہ دوسرا بچہ ہے یعنی ایک تو ہے میں شاہتا کا بیٹا اور ایک ہے حضرت جریج کے قصے میں رائی کا بیٹا اور اسی طرح علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریمت قرآن میں موجود ہے کہ قال ابن عبداللہ آتانی القتاب وجعلنی نبیہ کہ انہوں نے بھی مہد کے اندر کلام فرمایا اللہ دبارک و تعالی نے اور چوتا شاہد شاہد من اہلہ انہوں نے کہا وہ بھی ایک بچہ تھا جس نے یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دی لیکن بعد روایات میں یہ بھی آتا ہے مسا علیہ اسلام پہ جب تحبت لگی تو وہاں بھی ایک بچے نے گواہی دی اور بعض ضعیف روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس وقت بھی آپ کے لط مبارک ہل رہے تھے اور ایک بی بی نے قریب جا کے محسوس کیا کہ کیا آواز نکلتی ہے تو آواز آئے یا رب امتی یا اللہ میری امت کی بخش کر دینا یا اللہ میری امت کی بخش کر دینا لیکن وہ روایت کبھی نہیں ہے اور قابل اعتبار نہیں ہے لیکن ذکر ہے کتابوں میں تو بعض علماء کہتے ہیں کہ چھوٹا بچہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور باسی کا علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر بچہ بولنے والا تھا تو بچے کا بول دینا ہی کافی ہے کہ یوسف بے گناہ بات ختم ہو گئی یعنی ایک معصوم بچہ نہ بولنے والا بچہ اگر وہ بولتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ جی یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں بات ختم ہو گئی اس کے بعد دلائل دینے کی کیا ضرورت ہے کہ کمی آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے اتنی لمبی چوڑی تمہید کی پر کیا ضرورت ہے ایک معصوم بچہ ہے وہ نہیں بولتا اور وہ خرق عادت کے طور پہ اگر بول پڑتا ہے تو بس اس کا تو بولنا ہی کافی ہے اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں وہ بڑا تھا سمیدار تھا اور اس نے پھر دلائل اور کرائن سے بات کی اس نے کہا کہ دیکھو عزیز ایک بات سنو بڑا آسان مسئلہ ہے اگر یوسف علیہ السلام نے حملہ کیا نعوذ باللہ بی بی زلی خا پہ تو صاف بات ہے کہ زلیخا بچے گی یسم السلام پکڑیں گے تو زلیخا کے کپڑے پھٹیں گے نا کپڑے جو ہیں وہ تو زلیخا کے پھٹیں گے کوئی مرد اللہ معاف کرے کسی عورت سے اگر جبر کرنا چاہے تو عورت کو پکڑے گا اس کے کپڑے گریں گے کبھی دوبٹہ گرے گا کبھی کبھی اس گرے گا کبھی کچھ پھٹے گا وہ بھاگے گی دوڑے گی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گی مرد کے تو نہیں ہیں اور زری خا سامنے کھڑی ہے اس کے تو ڈریس میں اس کی تو کریز ہی نہیں ٹوٹی اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ یوسف علیہ السلام کا دامن جو ہے وہ آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پٹا اگر وہ آگے سے پھٹا تو پھر بھی یہ دلی بنتی ہے کہ وہ کی طرف بڑھ رہے تھے زلیخا روک رہی تھی اور ہاتھ ڈالا تو کپڑا پھٹ گیا اور اگر پیچھے کی طرف سے پھٹا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ یوسف علیہ السلام دوڑ رہے تھے بھاگ رہے تھے بچنے کے لیے اور پیچھے سے زلیخا ان کو پکڑ کے اپنی طرف روکنا چاہتی تھی تو کبھی پیچھے سے پھٹ گیا انہوں نے کہا کم از کم یہ تو دیکھو اور خدا کی قدرت ہے، دیکھو چونکہ وہ زلیخا کے خاندان سے تھا اس نے بھی پہلے اپنی اس عورت کی رعایت اس لیے کہتا ہے کہ ان کا نہ کمی سہولیت اگر کمی آگے سے پھٹا تو پھر تو لکھا سچ کے اور وہ جھوٹ بولتا یعنی اس کو پہلا نمبر دیا نا بات ان کا نوی سو قدم دکت واد کی اور اگر کبھی پیچھے سے بٹ ہے تو پھر صاف بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ پاک ہیں وہ سچے ہیں اور دلیہ جو ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے تو بات اتنی یعنی معقول تھی اور بات اتنی واضح تھی اتنی سری تھی کہ اس کے بعد تو اب کوئی بات باقی نہیں رہتی نا فلم کمیز ہو قدر کال ان کن ان قید کن عظیم اللہ فرماتی ہیں کہ جب اس نے دیکھا کمیز کو تو قمیز جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی پشت سے پھٹا ہوا تھا اور جب دیکھ لیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بجائے بیوی کو مخاطب ہوا کہنے لگا ان قید کنڈ یہ بھی آپ لوگوں کا مکر ہے یہ تمہارا ڈرامہ ہے ایسا کیوں ان قید کنڈ عظیم اور عورتوں کا مکر جو ہے بہت بڑا کہ دیکھو کہ تم نے سارا ڈرم بھی خود رچایا ہے اور اس کو پھنسنے کے لیے ابھی پکڑ بھی رہی ہے اور سزا بھی دلوانا چاہتا ہے عجیب بات کال ان کئی دکھ اید دک ان اب علماء نے لکھا کہ یہ نہیں کہا ان کئی دکھ یہ تیرا مکر ہے بلکہ جمع کا سوا بولا اس لیے کہ عزیز سمجھ گیا کہ اکیلی زلیخہ تو نہیں اس میں اس کی سہیلیاں ملازمائیں کنیجیں جو ہیں وہ بھی اپنی ملکہ کے ساتھ لازمن شریک ہوں گی اس لیے اس نے جمع بات اور یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا مکر جو ہے وہ بہت بات اچھا بعض نے یاد رکھیں کہ اس کو اور دوسری آیت کو سامنے رکھ کر کہ قرآن کہتے ہیں ان شہیدان کا اور یہاں ہے کہ اناظیم بعض علما بطور مثال کے کہہ دیتے ہیں کہ شیطان کا مکر بھی کمزور ہے لیکن عورتوں کا مکر اس سے بھی بڑا ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ یعنی ترہی مصرے کی طرح بات کہہ دی جاتی ہے لیکن حقیقت میں اس لیے کہ وہاں جو ہے کہ ان قید الشیطان کا نظیفہ وہ اللہ کی تدبیر کے مقابلے پر ہے کہ جب اللہ کی تدبیر بتانے والی ہے تو شیطان کیا ہے شیطان کا وقت تو کچھ بھی نہیں جب اللہ بچانا چاہے تو کون کو اس روکس کو جاتا۔ پہنچا اور یہاں جو ہے یہ معاملہ ہے مردوں کے مقابلے پر کہ مردوں کے مقابلے پہ تم عورتوں کا مکر جو ہے وہ بہت بڑا ہے اس لیے ان کا آپس میں کوئی تقابل ہی نہیں بنتا کہ وہاں تجبی دی ہے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ چیز الگ ہے اور یہ چیز جو ہے الگ ہے کہ یہ جو حضرت اپنا اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کے قصے میں آیا ہے تو اس میں مراد یہ ہے کہ ان قید ان اعتبار مرد کے کہ مردوں کے مقابلے میں تمہارا مکر جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے اچھا پھر انہ قاعدہ کنا عظیم سے مراد کوئی سارے جہان کی عورتیں تو نہیں سارے جہان کی عورتیں تو نہیں ہیں مراد تو صرف وہ ہیں جو دلیخہ کی یا دلیخہ کی سہلیاں یا کنیزہ کی کی ورنہ کوئی سارے جہان کی عورتوں کو تو خطاب نہیں کر رہا ہے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ ایک الگ چیز ہے اور یہ الگ اب جناب یوسف یو سب آز انہری نمبک نل <الْخَاتِئِن> اس کے بعد عزیز نے کہا یوسف علیہ السلام تک یوسف علیہ السلام بس چھوڑے آپ جیسے ہم کہتے ہیں نا او جی مٹی پاؤ چھوڑو اس مسئلے کو تو نے کہا آپ بھی چھوڑے بس یوسف چھوڑو اس بات کو اور اپنی بیوی کو مخاطب ہو ہوگا کہ وسطمبک تم اپنے گناہ کی معافی مانگو اللہ سے کیونکہ تم گناگاروں میں ہو تم نے خطا کی ہے یوسف علیہ السلام نے خطا تھوڑی کی اچھا اس سے یہ معلوم ہوا کہ چاہے اس زمانے میں عمال تھے یا اس زمانے میں مصر کے لوگ تھے وہ کسی نہ کسی شکل میں خدا کو مانتے ہیں۔ یعنی یہ ٹھیک ہے کہ دیوی دیوتا مجسمے یا پھر کو بعد لوگوں نے بعد میں رب بنا لیا لیکن اصل خدا کا تصور ان کے پاس بھی موجود تھا اسی لیے عزیز مصر نے کہا کہ وسط فری نے زبے کا اپنے خدا سے معافی مانگو اللہ تبارک مطالعہ جو ہے وہ معاف کرنے والے ہیں جو توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول کر دیتے اچھا ان آیات کو سامنے رکھ کے رما نے کہا ہے کہ یہ عزیز جو تھا نا ملوم یہ ہوتا ہے کہ تھا بالکل بے غیرت بھائی بیوی بی کا معاملہ ہے یا تو پہلے تحقیق سے پہلے ہی وہ آرڈر کر دیتا جو کرتا اچھا اگر تحقیق ہو گئی تو بیوی بی کو تو کچھ بھی نہیں کہا یعنی اب تسلی ہو گئی کہ بھی سارا جرم جو ہے زلیخا کا ہے سارا ڈرامہ زلیخا نے رچایا ہے اور یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد یہی کہا کہ جا کے بس اللہ سے معافی مانگ لو یعنی مجھ سے بھی معافی مانگنے کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہے اس لیے انہوں نے کہا کہ حضرت اتنے بے حص تھے بےغیرت تھے کہ اور کوئی سزا کوئی جدا کوئی ناراضگی میرے گھر سے نکل جاؤ میں تمہیں نکالتا ہوں میں تمہیں بیوی نہیں رکھنا چاہتا تمہاری جرم میرے سامنے آ گیا نہیں بس اتنا کہا چاہیے یوسف السلام آپ بھی چھوڑے ہیں کو اور اس سے بھی کہا اچھا تم بھی وسط فری کے اپنے گناہ کی معافی مانگ لو اس پہ ٹال گیا اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ بغیرت تھا اس لیے اس کی غیرت جو ہے وہ جوش میں نہیں آئی اصل بات یہ نہیں تھی کہ وہ بغیرت تھا اصل بات یہ ہے کہ وہ چونکہ جدید سوسائٹی کا بڑا آدمی تھا تو بڑے آدمیوں کو تو پیسے ہوتی نہیں وہ بغیرت ہونے کی کیا بات ہے خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں مؤزد ہیں اسے غصہ نہیں آتا اسے غیرت نہیں آتی تو اکبر اللہ آبادی ہمارے دور میں کیا بے چارا وہ کہتا ہے کہ خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں موز ہیں دونوں بڑے آدمی ہیں ان کی ہائی اسٹ سے سوسائٹی سے ان کا تعلق ہے کہ اسے غصہ نہیں آتا بیوی بی کو غصہ نہیں آتا کہ خامد کوئی عورتیں لے کے پھر رہا ہے اور اس کو بھی غیرت نہیں آتی کہ میری بیوی بی دوسروں کے ساتھ کلب میں جا کے بیٹھی ہے کھیل رہی ہے جا رہی ہے تو اس غصہ نہیں آتا اس غیرت نہیں آتی کیونکہ وہ تہذیب مصر کا بڑا متمدن اور جدید ماڈرن آدمی تھا تو اس لیے یہ بھی اس کی بڑی ہمت ہے کہ اتنا کہہ دیا بیوی بی سے کہ اچھا اچھا توبہ اللہ سے بات ختم اور کوئی زیادہ بات کہنے کی ضرورت بھی نہ سمجھی تو اس نے یوسف علیہ السلام کو یہاں روکا اور اپنی بیوی بی کو یہ ہدایت کر دی بات ختم ہو گئی ہاں جی کتنا بات یہ پچیس منٹ اب جناب اس کے بعد یہ واقعہ ہوا کہ یہ بات تو ختم کہ یوسف علیہ سلاد وسلام لیکن یوسف علیہ السلام کو بھی گھر سے نکالا نہیں کیا اب قرآن کہتے ہیں وہ کال انسبد فلم دین تمراد العزیز تورا متا شہا انالا ضلال اس لیے یاد رکھیں یا لفظ ہے وہ کالنسبت یعنی کہ کالت نسبتن اس لیے کہ نسبا جو ہے وہ جمع مکسم ہے جمع مکسم جو ہے وہ منس غیر حقیقی ہوتی ہے وہاں کالا بھی استعمال ہو سکتا ہے اور کالت بھی استعمال ہو سکتا ہے کالا سبت ان فلم اس شہر کی عورتیں جو تھی نا جی بڑی بڑی کیونکہ اب زلی کے ملنے والی بھی تو بہرحال اور یعنی کابینہ کے لوگوں کی بیویاں ہوں گی غریب لوگ تھوڑے ہوں گے انہوں نے جناب آپس میں گھروں میں بات کرنی شروع کی انہوں نے کہا عجیب بات ہے کہ یہ کیسی ہے زلیخہ عزیز کی بیوی ہو کر تو فتحان تو ایک نوجوان غلام کو عجیب ایک غلام کے لیے اتنی گر گئی ہے اتنی نیچ بن گئی ہے کہ اتنے بڑے گھر کی عورت ہو کر اتنا منصف اتنا جمال اتنا عہدہ اور اسکس سے کر رہی ہے نوکر سے غلام سے جس کو خریدا ہوا ہے اس کی محبت میں اندھی ہو گئی ہے پاگل ہو گئی ہے تو بڑی کھلی گمراہی میں پڑی ہوئی ہے یہ تو بالکل اس کا تو دماغ ہی چل گیا انحالت، انحالت، انحالت مبین یہ تو گمراہ عورت ہے یہ کیسی عورت ہے کہ پھر ایک تو ہمارے لیے ہمارے معیار کے خلاف ہے کہ ہم ایک ملازم سے نوکر سے تعلق رکھیں یعنی وہ بھی یہ تو جائز سمجھتی تھی کہ اپنے سٹیٹس اور معیار میں تو کوئی حرج نہیں مقصد یہ ہے کہ کم معیار کے آدمی سے نہیں ہونا چاہیے اس لیے انہوں نے کہا فتح ان شا ہنال فی مبین اب قرآن کہتا ہے کہ بی بی سلیخا تک بھی باتیں پہنچی کہ جناب اب تو چرچے ہو رہے ہیں آپ کے کسے کے کیونکہ حسن اور وہ تو جیسے بزرگوں کی ایک مثال ہے نا کہ عشق اور مشق جو ہے چھپائے تو نہیں چھپتا یہ تو ایسی بلا ہے نا جی کہ عشق ہو یا مشق آپ اتر لگا کے بیٹھ جائیں اور ڈبی جو ہے جیب میں ڈالنے بند کر کے وہ کیسے چھپے گا خوشبو سب کو جائے گی اسی طرح عشق بھی نہیں چھپتا اچھا جب بندو کا نہیں چھپتا تو پھر اللہ کا کہاں چھپتا جو اللہ کے عاشق ہیں جو انبیاء کے عاشق ہیں جو اہل حق کے عاشق ہیں پھر اللہ ان کو بھی دنیا میں عزت دیتے ہیں نام دیتے ہیں وہ خود تھوڑا کہتے پھرتے ہوتے ہیں لوگوں کو کہ آپ ہماری تعریف کریں اس لیے یہ خراب جناب قرآن کہتا ہے کہ جب اس کو پتا لگا سمیت وَاعْتَذَدْتَ لَوْ عَنَّ مُتَّكَأٌ وَآتَكُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُنَّ سِكِّينَا وَقَالَتْ خُرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّانَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بشراً حا ملکن کریم اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے امراۃ العزیز نے ذریعہ ہے یا رائی لیا جو بھی ہے امراۃ العزیز جب اس نے سنا گھر میں چھ مگویاں خفیہ باتیں ہو رہی ہیں میرے خلاف کے دیکھو نوکر کے عشق میں غلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی اس نے کہا کہ سب کو دام نے کہا کہ جناب سب کو دعوت دو اور دعوت کا اہتمام ایسے کیا کہ باقاعدہ ٹیبل لگی کرسیاں لگی اور کھانا جو ہے متقانی یعنی ٹیک لگا کے اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ ٹیک لگا کے کھانا جو ہے وہ مکرو ہے کراہت ہے آدمی کبھی اس طرح کھانا نہ کھائے کہ دیوار سے لگا ہو اور کھا رہا ہے یا کرسی سے لگا ہو کھا رہا ہے بلکہ سیدھا بیٹھ کے کھائے کہ اللہ کی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرے کہیں اس چیز کو جو ہے بطور اعراض ایک ہوتا ہے جواز کی حد تک اگر آپ کے دل میں الحمدللہ تکبر پیدا نہیں ہوتا یا گھر کی جگہ اجازت نہیں دیتی وہ کھا لے یعنی جائز تو ہے ایک ہوتا ہے جائز ہونا ٹیبل پہ بیٹھ کے بھی کھانا جائز ہے کوئی منع جواز میں کوئی شبو نہیں لیکن اگر بربنائے تکبر کہ جی ہم نیچے بیٹھ کے کھائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اب اس نے دعوت دی تو سارا انتظام کیا اور اس کے لیے کھانے کے ساتھ کچھ پھل وغیرہ ایسے بھی رکھے گئے کہ جو آدمی کاٹ کے استعمال کرتا ہے وہ اتروج ہے سیب ہے اور چیزیں ہیں یعنی جن کو چھری کے ساتھ کاٹ کے استعمال کیا گیا ہے بعض پھل ایسے ہوتے ہیں یہ منگور کو تو کوئی چھری سے نہیں کاٹے گا کرز کو تو کوئی چھری سے نہیں کاٹے گا کھجور کو تو کوئی چھری سے نہیں کاٹے گا لیکن بعض پھل ایسے ہیں کہ بغیر چھری کے کاٹے ہوئے استعمال نہیں کیے جیسے مالٹا ہے اور چیزیں ہیں سیب ہیں تو اس نے وہ بھی لگا دیے اور اس کے بعد یہ کیا کہ ان کو اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی دوسرے مقام پہ رکھا اور این جب سارے انتظامات ہو گئے کہ بالکل کھانا چنا گیا اور کھانا کھا کے اب جناب ان نے پھل پکڑے اور چری ہاتھ میں آئی اور پھل کاٹ رہی ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اب تشریف لاؤ کیونکہ اس نے تو باقاعدہ اہتمام کیا تھا نا کہ یہ جو مجھے یوسف علیہ السلام کے بارے میں الزام لگا رہی ہیں تو اب این ٹائم دکھو رو ہند اب یوسف نکلو کہ اب سارا انتظام ہو گیا ہے سبزہ بھی کلی بھی اونچا بھی گھٹا بھی جام بھی ہے ایسے میں اب تم آ جاؤ ایسے میں تمہارا کام بھی ہے اب آؤ یوسف علیہ السلام اب تمہارا وقت ہے آنے کا اب جناب یوسف علیہ السلام جب سامنے آئے فلم نہ جب دیکھا تو سب دنگ رہے ہیں اور قرآن کہتے کتا ہن یہ نہیں کہ ایک دفعہ کتہ جیسے وہاں تھا نا کل ابا رگڑ رہی ہیں جناب وہ پتہ نہیں لگ رہا ہم سے برگڑے اون رگڑیں ہوشی میں وہ کتنے آئی دیا ہن وقل نہا شر اللَّهُ مَا ماضا بشرا انہاظا اللہ إِلَّا ال کریم اور اس کے فوراً بعد ان کی زبان سے نکلا کہنے لگی کہ بھائی او اللہ کی پناہ یہ تو کوئی انسان ہی نہیں یہ تو کوئی فرشتہ ہے اور بتوا حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے میں یعنی اب عزیز امراط العزیز نے اپنے دامن کو بچانے کے لیے یہ تمام کہ کالت فضال کنزی لم تنفی بلک راوت سم ولا م یری <الصاغرين> اب جنابی نے جب دیکھا کہ سب ہاتھوں سے خون بہا کے بیٹھی ہیں آنکھیں پھٹی رہ گئی تو اب اس نے کہا کہ یہ ہے وہ جس کے بارے میں تو ملامتیں لگاتی ہو جس پہ الزام دیتی ہو کہ میں اس پہ آشک ہو گئی ہوں اب تمہارا کیا حال ہے اب بتاؤ اور یہ بھی سن لو کہ یہ پاک ہے اس کو میں نے چکر دیا تھا انراوت کرو میں نے اس کو بہلایا پسلایا تھا فستا سم لیکن وہ بچ گیا لیکن ساتھ اپنا اکڑ غرور نہیں گیا نا ولا علم یف الما مرح جن والا ولی ن اور کہنے لگی ہے دیکھا نا کہ اب میں تو صفائی دے رہی ہوں سال سامان تو اور پکے ہو جائیں گے وہ تو پہلے بھی بچ گیا میری بات نہیں مانتا اب تو اور بھی مزید مجھ سے دور ہو جائیں گے اتنے کہا دیکھو میں جو کہہ رہی ہوں نا اس نے نہ مانا نا پھر یا تو اس کی زندگی قید میں گزرے گی یا میں اس کو بالکل میں زندگی سے دو چار کر دوں کہنا تو ماننا اب میں نے منت کی دعوت دی دروازے بند کیے اہتمام کیا اب نہیں مانا تو چلو اب ہم اپنے اقتدار کو آزمائیں گے اپنی طاقت کو آزمائیں گے اپنی قوت کو آزمائیں گے ایک نہ ایک دن اس کو میرے آگے جھکنا پڑے گا اور میری بات تو ماننی پڑے گی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں انشاءاللہ اللہ زندگی باقی تو بات باقی مما علین اب الاغ برادرانی اسلام واجب الرحترام بزرگوں دوستو بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں جو سیدنا یوسف علیہ سلاد کا واقعہ بیان فرمایا ہے اور ہم اس واقعہ مبارک کو جو احسن القصص ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو اپنے غلط ارادے کی تکمیل کے لیے امراۃ العزیز نے اپنے محل میں بند کیا کوشش کی لیکن اللہ کے پیغمبر اللہ تبارک و تعالی کی اس حفاظت و عصمت کے ساتھ وہاں سے نکلے اور جب دروازے پہ پہنچے تو امراۃ العزیز آ گئے اور اس کے بعد ایک گواہ نے گواہ اور یہ بھی تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ گواہوں کے بارے میں دو اقوال ہیں بعض کہتے ہیں کہ بچہ تھا وہ بول پڑا اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ بیلیخہ بی یعنی عمرات العزیز کے خاندان کا کوئی سمجھدار بزرگ بڑا فہم والا آدمی تھا جتنے گواہ اور اس شہادت کو یاد رکھیں کہ شہادات جو ہیں نا جی وہ علماء کے نزدیک اس کی اقسام ہوتی ہیں ایک تو شہادت ہوتی ہے اقلیت اور ایک شہادت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں شہادت دلیل یعنی دلیل جو ہے وہ گواہی بن رہی ہے اور ایک شہادت ہے شہادت شرح اللہ تبارک تعالی کی قدرت سے یہاں ساری باتیں جمع ہوتی ہیں کہ شہادت عقلی تو اس لیے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے معصوم جو کبھی بات نہیں کرتا وہ بات کر رہا ہے عجیب بات ہے تو عقل فوراً تسلیم کرتی ہے کہ بھئی یہ معصوم ہے کہ جن کی گواہی کے لیے ایک معصوم بچہ بولتا ہے اور عدلا کی گواہی یہ ہے کہ انکار کبھی سہولی کے بھی کبھی دیکھ لو آگے سے پھچا ہے یا پیچھے کھدتا ہے وہ بھی تو دلالت کر رہا ہے نا کہ حقیقت کیا ہے اس کو کہتے ہیں شہادت دلال اور شہادت شری جو ہے وہ دراصل تو وجوہات جو سے ہوتی ہے یا تو شاہد موجود ہو اور آنکھوں سے واقعات دیکھ کے گواہی دیکھ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود تو موجود نہیں ہوتا لیکن بعض بابسوک ذرائع سے یا واقعات خود ایسے مبرحن ہو جاتے ہیں واضح اور ظاہر ہو جاتے ہیں کہ اس بنا پہ وہ شہادت دے دیتا جیسے کہ حدیث سے مبارک میں موجود ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدو سے ایک آرابی سے اونٹ خریدا باپ طے ہو گئی بے طے ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہاں ٹھہرو اور میں گھر جا کے انتظام کر کے پیسوں کا آپ کو آ کے دیتا ہوں اور پھر آپ سے اونٹ لیتا ہوں کہا جی ٹھیک ہے میں کڑا ہوں آپ دے ہیں پیسے حضور جب تشریف لے گئے وہاں ایک اور بندہ جو گزرا اس نے پوچھا کہ اونٹ بیچتے ہو نے کہا بیچتا ہوں تو آ تو بندوں ارا بھی انہوں نے کہا میں اتنے پیسے دوں گا جو حدور دے رہے تھے زیادہ کہہ دے گا مجھے تو بیچو اس اللہ کے بندے نے وہ بیع کے بعد جو ہے اونٹ بیچ لیا حالانکہ شران یاد رکھیں کہ جب بیع ہو جائے تو پھر اس کو حق نہیں ہوتا کہ دوسری جگہ پہ اور اسی طرح شریعت نے یہ بھی ایک فیصلہ کیا ہے کہ اگر مثلاً آپ کا ایک بھائی کھڑا ہے ایک چیز خرید رہا ہے جب تک ہاں یا نہ نہ ہو جائے آپ جا کے خاؤ خواہ دخل نہ دیں اب اس کے ساتھ اس کی بات ہو رہی ہے اور آپ نے جا کے کہہ دیگا ٹھیک ہے پتہ نہیں وہ آٹھ روز لے رہا تھا اور دس کہہ دیا تو لاجیز البئی عقیق حضور نے فرمایا جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی سودا لے رہا ہے تم کیوں کا دخل دے رہے ہاں ان کا سودا نہ بنے وہ چلا جائے پھر تم جا کے بات کرو اسی طرح لائے عقی کہ اگر کوئی بندہ کہیں رشتے کا پیغام دے چکا ہے اور تم جنا فورن پہنچ جاؤ کہ نہیں جی میرا لڑکا بہت اچھا ہے اور بڑا افسر ہے اور بڑی تنخواہ ہے تو یہ بھی شریعت میں حرام ہے کہ ایک بھائی پہلے خطبہ کر رہا ہے اس کو ہاں نہ کر دو اور اسی طرح اگر بے میں نے آپ سے کر دی ہے تو اصولی طور پر تو قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب زبان ہو گئی تو بے ہو گئی اب اس کی تتمی تکمیل جو ہے وہ قبض سے ہوتی ہے تو بار صلی اللہ وسلم تشریف لے گئے واپس آئے تو اونٹ نہیں ہے انہوں انہوں نے نے فرمایا بھی اونٹ کہا جی میں نے بیچ دیا اللہ کے بندے کیسے بیچ دی عجیبات کیسے بیچ دیا تم نے تو سودا میرے ساتھ کیا کہا جی میں نے آپ کے ساتھ بھی کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے آپ سیدھی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت گواہ تو موجود نہیں تھا ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات فرما رہے ہیں کہ ایک صحابی آئے جب انہوں نے بات سنی تو فوراً آگے آ گیا انہوں نے آدابی سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں حضور صلی اللہ وسلم نے خریدا خیر حضور نے پھر اس کو معاف کر دیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے تم تو موجود نہیں تھے تم کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ نے کہا حضور جب آپ پر جبریل بھائی لے کے آتا ہے ہم موجود ہوتے ہیں جب اللہ آپ کو بھائی بیچتے ہیں گھر میں سوئے ہوئے آپ کے دل میں ارکا کر دیتے ہیں ہم ساتھ ہوتے ہیں اتنی بڑی بات تو ہم مان رہے ہیں یہ صرف اونٹ والی بات نہ مانتے ہیں یہ کوئی بات ہے تو حضور اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد تمہاری ایک بندے کی گواہی جو ہے نا وہ دو کے برابر ہوگی تم تو واقعی بڑے سمجھدار آدمی بڑی بات پتے کی کر لی اس لیے کبھی کبھی واقعات ایسے ہوتے ہیں حالات ایسے ہوتے ہیں یا بعض لوگوں نے ہمیں وہ روایت کی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم گواہی دے دیتے ہیں اس لیے یہاں سارے شواہد جمع ہو گئے اور اس کے بعد عزیز مصر نے فوراً یہ فیصلہ کر دیا کہ اچھا یوسف علیہ السلام آپ چھوڑیں اور بیوی سے کہا کہ تم گناہوں کی معافی مانگو اور بات پر. اب آگے کے واقعہ جو آج ہم, ہم نے آج کے درس میں جو آیات پڑھی اب یاد رکھیں گے جمع ہے لیکن اس کو کہتے ہیں جمع مکسر یہ قواعد عرب میں کہتے ہیں جمع مکسر یہ مؤنس غیر حقیقی ہوتا ہے ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ کالت نسبت قالا تو مذکر کے گلی آتا ہے تو کالا کیسے آ گیا اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ نصفہ جو ہے وہ جمع مکسر ہے اور جمع مکسر جو ہے وہ انس غیر حقیقی ہوتا ہے تو اس پہ کالا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کالت بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو قرآن میں کالا نصفۃ الفل مدینات فتح ان سے اب جو اس شہر میں بڑی بڑی خاندان کی بڑے بڑے بزرا منسٹرز کی بےگمات تھیں انہوں نے باتیں شروع کی کہ دیکھو جی امراط العزیز جو ہے وہ ایک غلام کے عشق میں مبتلا بڑا عورت کا عشق ہے تو اپنے میار کے برابر کرو کو اپنا دیکھو کوئی اپنا یہ کیا ہے کہ غلام خریدا ہوا ہے اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے اور غلام پہ ڈورے ڈال رہی ہے اور ایسی باتیں کرمراط العزیز کو پتا چلا تو اس نے کہا کہ بھی اس کا حل جو ہے کسی طریقے سے کیا جائے کسی اسلوب سے کیا اس نے ایک پارٹی کر دی دعوت کر دی اور اس پارٹی کا اس نے ایسا اہتمام کیا یہ تقریباً چار ہزار سال پہلے کی خبر دے رہا ہے قرآن پاک ہمیں. اور چار ہزار سال پہلے جو ہے تہذیب مصر وہ اتنا متمدن تھے اتنا وہ آگے بڑھ چکے تھے کہ جس کو آج دنیا حاصل کر کے بڑا فخر کرتی ہے یہ ان کے چار ہزار سال پہلے جو ہے وہ ٹیبل اور کرسیاں اور کھانے اور کھانے کے لیے چھری اور کانٹے اور اہتمامات اور تقیے اور بیٹھنے کے لیے سوفے یہ چار ہزار سال پہلے ان کی تہذیب میں شامل کیونکہ پوری دنیا میں تہذیب یونان تہذیب روما اور تہذیب مصر اور پھر سب پہ اللہ نے غالب کیا تہذیب اسلام ورنہ پہلی دنیا کی تہذیبیں جو ہے یہ معروف گزری ہیں زیادہ تر زیادہ تو یہ لوگ اتنے مصقف تھے کہ امراۃ العزیز نے دعوت دی اور بڑی بڑی اور لازمی بات ہے کہ ایک وزیر کی بیوی جو ہے کسی غریب کو تھوڑا بلائے گی تو اپنے برابر کے معیار کے لوگوں کو دعوت دے اور سارے اہتمام کرنے کے بعد ٹیبل پہ کھانے لگا کے فروٹ لگا کے اور اے اہتمام کیا کہ آخری وقت میں جب آدمی کھانا کھا لیتا ہے تو فاقیہ فروٹ وغیرہ بعد میں استعمال کرتا ہے اسی لیے اس کو کہتے ہیں فاقیہ یا تو یعنی یا تو وہ لذت کے لیے کھایا جاتا ہے کوئی پیٹ بھرنے کے لیے تو نہیں کھایا جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا کہ اس نے اہتمام یہ کیا کہ جب کھانا لگ جائے اور کھانا کھا لیں اور فروٹ پکڑے اور فروٹ کاٹ رہے ہوں تو ادھر اس نے یوسف علیہ السلام کو امر کیا اور تیار رکھا کہ میں جب آپ کو بلاؤں تو پھر تم نے آنا ہے اور جناب یوسف علیہ السلام سے کہا کہ کیا اکبر <أَيْدِيهُن> اب جب دیکھا انہوں نے یوسف علیہ السلام او اتنا اس کی بڑائی اور اس کا کمال جمال دماغوں میں آیا کہ ہاتھوں پر چوریا چڑھ لگی وہ فروٹ تو رہ گئے ہاتھ کاٹنے لگے اور بیک زبان کہا وہ کل نہ اللہ ہی مہازا بشرا اور سب نے کہا اللہ کی قسم اللہ کی پناہ اصل ترجمہ ہوتا ہے اللہ کی پناہ مشرن انہ اللہ ملکن کریم یہ ہرگز انسان نہیں ہے بلکہ یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے آسمان سے اترا ہے حیران اب جب دیکھا امراۃ العزیز نے تو اس کو بھی موقع ملا کہ اب تو یہ خود بھی ہاتھ کاٹ کے بیٹھی ہیں تو اب اسے موقع ملا اپنے بارے میں اپنے آزار بیان کرنے کا قالت فضال کنزی لم تی تو اب امراط النزیز نے کہا اپنی ان عورتوں سے ان خواتین سے کہ یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی ہو میرے خلاف پر آپ گنڈے کر رہی ہو کہ میں عاشق ہو گئی میں غلام کے مسئلے کے اندر الجھ گئی ہوں یہ ہے وہ غلام بتاؤ یہ جو کچھ میں نے کیا یا جو میرے دل میں محبت ہے یہ باقی میں معذور ہوں کہ نہیں اب تمہیں کیا ہو گیا تم سب عاشق ہو گئی اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا والا بت انستا سب میں نے اس کو بہلایا میں نے پھسلایا میں نے گناہ کے لیے کوشش کی لیکن وہ بچ گیا لیکن اس نے میری بات نہیں مانی اور آگے پھر دیکھا کہ ساتھ غصے میں آ کے جوش میں آ کے دھمکی بھی دے دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یوسف علیہ السلام کا اب تو میں نے اتراف بھی کر دیا کہ میں نے گناہ کیا ہے میں نے غلطی کی ہے اور یوسف علیہ السلام بچ گیا تو پتہ نہیں یوسف علیہ السلام تو پھر میری بات کبھی بھی نہ سنے تو اس لیے فوراً دھمکی بھی دے دی واغری اور کہنے لگی کہ اگر ایک دفعہ تو بچ گیا یوسف علیہ السلام اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا اور میری آرزو کی تکمیل نہ کی تو میں اس کو قید میں ڈالوں گی اور اس کو نعوذ باللہ بلا آمیز آویز زندگی گزارنے پہ مجبور کر دوں اس کو میرا کہنا ماننا احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر تیرہ سے فرمائیں